کے اندر ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جس کا تعلق فقہی احکام کے ساتھ ہے آج کے سلسلے میں ہم نے ایک نہیں دو آیات کا انتخاب کیا ہے پہلی آیت ہے سورہ بکرا کی آیت نمبر 168 دوسری آیت ہے سورہ بکرا کی آیت نمبر 172 آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 168 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں पुर्ण يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم وعد مبين اي <تصفيق> लोगो جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے آیت نمبر 168 کی طرح آیت نمبر 172 کا جو موضوع ہے اور مضامین ہے وہ تقریباً یکساں تھا اس لیے ہم نے ساتھ ہی اس آیت و کو بھی اس سلسلے میں شامل رکھا اور اس کے تعلق سے بھی تفسیری فوائد بیان کریں گے آئیے آیت نمبر 172 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں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 محترم اور پیرس میں بھیا اور مدلجین کے ناظرین ان دونوں آیات کا مفہوم یہ ہے کہ حلال کو حرام سمجھنا جائز نہیں حلال کو حلال ہی جاننا ضروری ہے اللہ تبارک تعالی نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہر شخص کا حق ہے اور حلال کو حرام دے کر شیطان کی پیروی کرنا جائز نہیں ہو سکتا نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز حلال ہے اسے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خواہش کے پیش نظر حلال تو جانے لیکن اس کو اپنے اوپر حرام کر لے اس کی بات کی اجازت نہیں ہے تو حلال وہی ہوتا ہے جو پاک اور طیب ہوتا ہے حرام وہ ہوتا ہے جس میں گندگی ہوتی ہے خبص ہوتا ہے حرام کو خبیز بھی کہتے ہیں تو خبیث مال سے خبیص چیزوں سے حرام مال سے حرام چیزوں سے دور رہنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور حلال چیزوں کو استعمال کرنا مباح ہے حلال چیزوں کو حرام کہنا شیطان کی پیروی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں جو حلال ذرائع بندوں کو دیے ہیں بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ان پر شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا کر عبادت میں مصروف رہیں ان دونوں آیات کے تحت آج ہم جن عنوانات پر یا جن حصوں پر گفتو کریں گے آئیے سب سے پہلے ان موضوعات کی تفصیل ملازا کرتے ہیں آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک آیت نمبر ایک سو اڑسٹھ میں یا ناس اور آیت نمبر ایک میں للی نہ کے تفسیری فوائد اور احکام نمبر دو آیت نمبر 168 میں اڑسٹھ میں کلو مم فل اردی خلال کے تحت تفسیری فوائد اور احکام نمبر تین آیت نمبر 172 میں کلو مم تو ماں روزہ کے تحت تفسیری فوائد اور احکام نمبر چار آیت نمبر میں سو اڑسٹھ میں ولا ان عدو مبین کے تحت تفصیلی فوائد اور احکام نمبر پانچ آیت نمبر ایک سو بہتر میں وشکر تمون کے تحت تفصیلی فوائد اور احکام یازین امنو اور یاس یہ دو ایسے اسلوب ہیں قرآن مجید فکن حمید میں جو جگہ جگہ اختیار کیے گئے ہیں مفسرین نے ان کے حوالے سے لکھا کہ جب یا ایناس کہا جائے گا تو اس سے مراد وہ آیات ہوں گی جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور عمومی طور پر ان کا تعلق جو ہے وہ احکام سے نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں یا یازین امن سے جو آیات شروع ہوتی ہیں جن آیات کے اندر یازین امنو آتا ہے وہ آیات مدنی ہوتی ہیں مدینہ منورہ میں نازل ہوتی ہیں اور زیادہ تر ان کے اندر احکام بیان کیے جاتے ہیں مفسرین نے لکھا, مفسرین نے لکھا کہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 168 سو اڑسٹھ یہ عرب کے متعلق نازل ہوئی کہ جنہوں نے ان چیزوں کو حرام سمجھ لیا تھا کہ اللہ تعالی نے تو ان کو حرام نہیں قرار دیا مفسرین نے لکھا کہ بہت سارے سے جانور کہ جو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوتے تھے جیسا کہ بحیرہ سائمہ وسیلہ حام یہ مختلف جانوروں کے نام ہیں جو کہ مفسرین نے اپنی کتابوں میں بیان کیے تو ان جانوروں کو بتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ جی اب ان کو یہ ذبح نہیں کریں گے ان کا گوشت نہیں کھائیں گے اور ان لوگوں نے ان جانوروں کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر مزمت فرمائی اور فرمایا یا کلو مما فلال کہ اللہ تعالی نے جو پاکیزہ چیزیں اتاری ہیں زمین میں جو پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اپنے آپ کسی چیز کو حرام نہ کہہ دو یہاں مقام غور یہ ہے کہ وہ جانور جو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے کہ بتوں کا نام لینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتے بلکہ انہیں کھاؤ کچھ لوگ ہیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے ہی جانور ذبح کریں اور عبادت کریں صدقہ اور خیرات کریں اور اس کا ثواب بزرگان دین کے نام بخشیں مثال کے طور پر جانور ذبح کیا تکبیر پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لئے اس پر جو ثواب حاصل ہوا اس جانور کا گوشت تقسیم کرنے کی صورت میں اس جانور کا کھانا بنا کر کھلانے کی صورت میں جو ثواب حاصل ہوا اس ثواب کو اگر حضور گو سے پار کر دی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا علی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو جانور غیر اللہ کی طرح منسوب ہو گیا اور ایسا جانور کھانا حرام ہے کیسے حرام ہو سکتا ہے جب بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑے گئے تھے اللہ تعالیٰ اشعد فرماتا ہے کہ یہ اس طرح حرام نہیں ہو جاتے بلکہ کھاؤ یہ حرام نہیں ہے یہ حلال ہی ہیں حرام تو وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ حرام فرمائے کسی کے کہنے سے کسی کے کرنے سے کسی کے اپنے عمل سے کسی کے اپنے نظریے سے اللہ تعالیٰ کا حلال کردہ حرام نہیں ہو جاتا دوسری تفسیر مفسرین نے ساہت مبارکہ کے تعلق سے یہ بیان کی کہ بعض قبائل کے لوگ جس میں ثقیف بنی عامر خزاں قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے بعض لوگوں نے لذیذ چیزیں ترک کر دیں مثال کے طور پر ان لوگوں نے کھجورے کھانا چھوڑ دیں پنیر کھانا چھوڑ دیا اور اپنے آپ پر حرام کر لی وہ چیزیں تو ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ چیزیں جب حلال ہیں تو تم کیسے اسے اپنے آپ پر حرام کر سکتے ہو یہاں مفسر نے یہ بھی بیان کیا کہ خاص طور پر جو بت پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے جو پنڈت یا سادھو ہوتے ہیں پنڈتوں میں بھی قسم ہوتی ہے سادھوؤں کی تو وہ سادھو جو ہے وہ ترک دنیا کے نام پر بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اس نظریے کے بھی قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے مذمت ہو جاتی ہے کہ خود اپنے آپ پر کسی حلال چیز کو حرام کر دینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتی بلکہ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے اسلام میں دنیا سے بے رغبتی کا حکم نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی جائے یعنی دنیا ترک دنیا کا حکم نہیں ہے بے رغبتی کا یہ مان لیا جائے کہ جو دنیا کی جو دوڑ ہے بندہ اس میں شامل نہ ہو چلے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے اپنی حاجات تک بندہ محدود رہے اپنی سہولیات تک محدود رہے لیکن ترک دنیا کا حکم اسلام نے نہیں دیا تو جو چیزیں حلال ہیں جو چیزیں مباح ہیں وہ کسی بھی بنیاد پر حرام قرار نہیں دی جا سکتی دوسری جو آیت ہیں ایک سو بہتر نمبر آیت وہ یا یوزینہ امنوں سے شروع ہوتی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے اہل مدینہ سے خطاب فرمایا ہے اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور نعمتوں کا تذکرہ فرما کر ان سے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس کے بدلے میں شکر بجا لاؤ اللہ تعالی نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو تمہیں شکر کرنا ضروری ہے مزید کیا فوائد ہیں اگر چل کے میں دوسرے نقطے میں ارض کرتا ہوں آئیے بڑھتے ہیں دوسرے نقطہ کی طرف آیت نمبر 168 اللہ تبارک و تعالی نے اعشاد فرمایا کلو مماف ال طیبا اب اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا حلالن طیبا کہ کھاؤ جو کچھ زمین میں ہیں وہ چیزیں جو حلال ہیں اور طیب ہیں حلال اور طیب کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ حلال کی صفت بیان کی گئی ہے طیب کہتے ہیں پاکیزہ اور ستھری چیزوں کو تو حلال کی صفت لگا کر مزید تاکید پیدا کی گئی ہے کہ جو روئے زمین پر حلال چیزیں ہیں وہ قابل استعمال ہیں وہ مباح ہیں وہ کھائے جا سکتی ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر اگرچہ کہ کھانے کا ذکر ہے کلو لیکن وہ تمام چیزیں یہاں شامل ہیں کہ جنہیں کھایا نہیں جاتا استعمال کیا جاتا ہے اگر وہ حلال ہیں مثال کے طور پر مرد پر سونا حلال نہیں ہے لیکن مرد پر یہ حلال ہے کہ وہ لکڑی کے صوفے پر بیٹھے تو جو چیزیں بھی استعمال کی ہیں جو حلال ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں اس آیت کے عموم میں داخل ہیں بطور خاص وہ چیزیں ہم مراد ہیں کہ جو جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے تو لفظ حلال جو ہے حلال کو حلال کیوں کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہو تو حلال کو حلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ حلال جو ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے عربی میں جب کوئی گٹھان کوئی جو گرا ہوتی ہے وہ کھل جائے تو ان حلال کہا جاتا ہے کہ یہ جو گرا ہے یہ کھل گئی ہے تو جب کوئی آدمی ایسی کیفیت میں ہو کہ اللہ تعالی کی نافرمانی فرمانی کے کنویں میں گرنے کا خطرہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی کے کنویں میں گرنے کا جب خطرہ باقی نہ رہے تو وہ آدمی آزاد ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک راستہ ہے اس کے اندر ایک کنواں بھی ہے اب وہ سیدھا چلے گا تو اس کنویں میں گر جائے گا تو جہاں ایسا راستہ نہ ہو تو یہی کہا جائے گا نا آپ آرام سے چل سکتے ہو یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو جب اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی فرمانی نا نہ پائے جائے جس مال کے استعمال کرنے میں تو وہ مال حلال کہلاتا ہے تصویر کرتبی میں ہے سمی الحلال حلال ان ہلالی اقدا تلخطران کہ جب نافرمانی فرمانی میں گرنے کا خطرہ نہ پایا جائے بندہ آزاد ہو تو ایسے مرحلے پر حلال کا اطلاق ہوتا ہے حلال کے مقابلے میں جو لفظ ذکر کیا جاتا ہے وہ لفظ حرام بھی ذکر کیا جاتا ہے لفظ خبص بھی ذکر کیا جاتا ہے خبیص بھی ذکر کیا جاتا ہے اللہ تبارک تعالی سور معاہدہ آیت نمبر ایک سو ارشاد فرماتا ہے کل یس طویل خبیص و کہ خبیص اور طیب جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے تو حلال کے مقابلے میں جو لفظ بیان کیا گیا وہ خبیث بیان کیا گیا کیونکہ کہ حلال میں پاکی ہوتی ہے ستھرائی ہوتی ہے پاکیزگی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں حرام میں گندگی ہوتی ہے وہ کسی بھی نوعیت کا حرام ہو وہ حرام چیزیں ہوں جس کو ہم نہیں کھاتے وہ حرام چیزیں ہوں جس کو ہم استعمال نہیں کرتے وہ حرام چیزیں ہوں جو ہمارے لیے کسی صورت حلال نہیں ہے ان میں گندگی پائی جاتی ہے اور پھر گندگی موقع اور محل کی مناسبت سے مختلف طرح کی ہوتی ہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفصیل کبیر میں لکھتے ہیں قد یقون حراما لخوبو ہی کہ بعد چیزیں وہ ہوتی ہیں جو از خود حرام یعنی از خود گندگی پر مشتمل ہوتی ہیں جیسا کہ سور ہو گیا شراب ہو گئی اس طرح کے جو امور ہے ان کے اندر گندگی ہی گندگی ہے گلازت ہی گلازت ہے اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک وطالیہ نے ساحت و مرکہ میں یہ حکم دیا ہے کہ پاک چیزیں کھائیں وہ چیزیں جو طیب ہوں یہی وجہ ہے کہ جو حلال جانور ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے بکرا ذبح کیا ہے اب اس حلال جانور کے اندر بھی کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو گندگی پر مشتمل ہوتے ہیں تو ان گندگی کی وجہ سے ان کا کھانا حرام قرار دیا گیا کیسا پاکیزہ نظام ہے دین اسلام کہ جہاں گندگی ہے ظاہری طور پر گندگی ہے دین اسلام نے اس کے کھانے سے منع کر دیا اب یہ جو درندے ہوتے ہیں یہ کتے ہو گئے یہ جو بھیڑیے ہو گئے لومڑی ہو گئی اس طرح کی جو چیزیں ہو گئی کیا ہے کہ ان کے اندر گندگی ہوتی ہے خون چوسنے والے جانور ہوتے ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ بھی گندے ہوتے ہیں ظاہر بھی گندا ہوتا ہے اور اثرات بھی گندے ہوتے ہیں دین اسلام نے ان کو ان کا کھانا حرام کرار دیا ہے تو ایک حرام وہ کام ہوتے ہیں یا وہ اشیاء ہوتی ہیں یا وہ اموال ہوتی وہ اموال ہوتے ہیں کہ جو لذاتی ہی بے ہی گندگی اور غلازت پر مشتمل ہوتے ہیں حرام کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو کسی خارجی امر کی بنیاد پر حرام کہلاتا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کر لیتا ہے اور دوسرے کی جیب سے مال لے کر اسے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جو مال ہے یہ مال فی نفسی ہی یہ ہی تو حلال تھا یہ کوئی نپاک نہیں تھا لیکن اس کا جو سبب پایا گیا ہے وہ سبب آرام ہے وہ سبب گندگی پر مشتمل ہے اب چوری جو ہے وہ آج تک کسی نے اچھی نہیں سمجھی ہر عقل فہم رکھنے والا آدمی چوری کو بری چیز سمجھتا ہے چوری کو گھٹیا چیز سمجھتا ہے چوری کو ردی چیز سمجھتا ہے چوری کبھی حلال نہیں رہی تو جو اسباب دین اسلام نے بیان کیے کہ اگر روپیہ پیسہ ان اسباب کی بنیاد پر آتا ہے اور وہ اسباب حرام قرار دیے جاتے ہیں تو ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر بھی گندگی اور خوبص کا پہلو موجود ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر ان کا استعمال ان کا کھانا ان کا لینا ان طریقوں کو اختیار کرنا ان ذرائع آمدنی کو اختیار کرنا یہ حلال نہیں رہتا آج آپ دیکھیے ایک مثال کے طور پر ایک عورت ہے وہ گھر میں بیٹھ کر سلائی کڑھائی کرتی ہے یا گھر میں بیٹھ کے کوئی گھریلو مصنوعات پر مشتمل کو چیز بناتی ہے اس کی عزت اس کی توقیر اس کے رزق کی حلت پاکیزگی میں کون شک کر سکتا ہے اس کے برخلاف اگر یہی عورت آدھے کپڑے پہن کر ڈانس کرنا شروع کر دے اور مردوں کو لبھائے, لبھائے اپنی جارم میں تو ایسی عورت کو ہمارے معاشرے کے اندر انتہائی گھٹیا درجہ دیا جاتا ہے اور وہ اس کا پیشہ یقینی طور پر گھٹیا ہے دنیاوی طور پر بھی گھٹیا ہے اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی گھٹیا ہے تو جب بھی کسی ایسے معاملے کا حکم ہوگا کہ یہ کام حرام ہے یہ ذریعہ روزگار حرام ہے اس کے پیچھے گندگی کا عنصر غلازت کا عنصر خوبص کا عنصر ضرور ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقاہ کرام حرام مال کو مال خوبص قرار دیتے ہیں کہ یہ جی خبیس مال ہے کسی نے سود لیا خبیص مال ہے استعمال کرنا حلال نہیں ہے بغیر ثواب کی نیت کے فکرا پر تصدک ہوگا خبیص مال قرار دیا جاتا ہے اسے تو حلال اور حرام کے جو پس منظر ہیں اور حلال اور حرام کا جو مانا ہے اس معنی کے اندر کتنی گہرائی ہے اس پر میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے نبی اکرم علیہ سات السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی یا مما فی الارض طیبا تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادالی مست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں یعنی میں جب بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جایا کرے نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام نے اشاد فرمایا یا سعدو اطب مت کا اپنے کھانے کو پاکیزہ رکھو حلال کھاؤ تکن مستجاب الدعوات، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے فرمایا کہ جس کے ہاتھ آ... میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ جب کوئی بندہ حرام کا ایک لکما اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے تو اس کے چالیس دن تک جو ہے اس کی گلازت موجود رہتی ہے اور اس کا اثر موجود رہتا ہے اور جو جسم حرام سے پرورش پائے گا جو جسم حرام مال سے پھولے گا اور پھلے گا تو ایسا جسم جہنم میں جائے گا تو اس آیت مبارکہ کے تحت اللہ تبارک وطالعہ نے جو حلال طیبن بیان کیا اس کا کیا پس منظر تھا وہ بیان کرنے کی کوشش کی اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں آیت نمبر 172 سو میں یہ ارشاد ہوا کلو من طیبات رزقناکم کہ اللہ تعالی نے جو کچھ جو کچھ تمہیں رزق دیا ہے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں صرف وہ کھاؤ مفسرین نے ایک نقطہ یہاں یہ بیان کیا کہ رزق کا اطلاق حرام چیزوں پر بھی ہوتا ہے رزق کا اطلاق حرام چیزوں پر بھی ہوتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا رزق ہے میری روزی ہے جناب میرا تو گزارا اس پر ہوتا ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں رزق کا اطلاق پاک چیزوں پر بھی ہوتا ہے اور حرام چیزوں پر بھی ہوتا ہے اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کلو کھاؤ من تجیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے جو پاکیزہ ہیں انہیں صرف استعمال کرو جو پاکیزہ نہیں ہیں انہیں استعمال نہ کرو تو واضح یہ ہوتا ہے کہ رزق کا اطلاق مال حرام پر بھی ہوتا ہے مالے حلال پر بھی ہوتا ہے اور رزق میں سے جو طیب ہے جو حلال ہے جو پاک ہے صرف وہی استعمال کرنا جائز ہے امام سمرقندی رحمت اللہ تعالی عیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ بکرہ کی 172 نمبر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو یہ فرمایا یا یوہ لزینہ آمن کلو من تو بات رزق میں سے جو پاتیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اے ایمان والو وہ صرف وہ چیزیں کھاؤ تو یہ آیت مبارکہ اس امت کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے اب یہ آیت مبارکہ اس امت کی فضیلت پر کس طرح دلالت کرتی ہے ایک حدیث پاک سے اس کی تائید ہوتی ہے مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم علی سات السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا یا یو ناس ان اللہ طیب اللہ اقبال اللہ طیبہ اے لوگو اللہ تعالی پاک ہے اور پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے ان اللہ امر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو بیما امار اب المرسلین اس چیز کا جس کا حکم اس نے اپنے انبیاء کو دیا اپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو دیا اب انبیاء اکرام علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آیت مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من کلوا من الطیبات من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبرو طیبات میں سے کھاؤ یعنی جو طیب چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور وعملو صالحا نیک اعمال کرو جو کچھ تم کرو گے میں اس سے آگاہ ہوں باخبر ہوں پارے اقالی ساتو السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 سو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے یا یازی نا آمنو اے ایمان والو کلو من تقی بات رزقناکم جو کچھ پاکیزہ چیزیں دی ہیں اللہ تعالی نے وہ کھاؤ تو نبی اکرم علیہ الات السلام نے اس تقابل کے ذریعے اس امت کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے اس کا بیان کیا ہے یہ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالی نے جس انداز میں خطاب اپنے انبیاء سے کیا اسی انداز میں اپنے بندوں سے بھی کیا مسلمانوں سے بھی کیا امتیوں, امتیوں سے بھی کیا تو یہ خطاب کا جو اسلوب ہے یہ اس امت کی فضیلت پر دلارت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے کتنی محبت کرتا ہے اور انہیں کتنے, کتنے جو ہے وہ اعلی درجے کے اسلوب سے ان سے خطاب فرماتا ہے اس کے بعد نبی اکرم علیہ سات السلام نے یہ یہ ارشاد فرمایا سن مذکر رجل کے اس بندے کا کیا حال ہے یتی السفر جس کا سفر بڑا طویل ہوتا ہے بہت طویل سفر سے آتا ہے اشاشا اغبرا بالکل اس کا برا حال ہو گیا ہے اس کے لباس اور بال گندے ہو چکے ہیں اور سفر سے آنے کی مشقت بیان ہو رہی ہے اور پھر وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یمئی علاسما اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیتا ہے یا عرب یا عرب کی صدائیں لگاتا ہے پیارے آکا علی سات وسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ مت حرام مشرب ہُ حرام ملبسو ہُ حرام غز یا بل حرام ف انا لیکن حال یہ ہے کہ اس آدمی کی غذا مال حرام ہے پانی مال حرام ہے لباس مال حرام ہے جسم پرورش پا رہا ہے مال حرام سے اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے مسلم شرح کی حدیث ہے تو اس حدیث پاک کے اندر جو کچھ اس آیت مبارکہ کے مضامین کی روشنی میں نقشہ کھینچا گیا اس سے مال حرام کی جو خباصت ہے مال حرام کی جو شناخت ہے جو برائی ہے اور اس کے اندر جتنی, جتنے نقصان کے پہلو ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دین اسلام کے اندر حلال کی کیا اہمیت ہے جی ہاں ہمارے کھانے پینے کا معاملہ ہو ہمارے ذریعہ روزگار اور تجارت کا معاملہ ہو چوبیس گھنٹے ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کا معاملہ ہو وہ مال جو ہمیں دوسروں سے ملتا ہے اور تحفے کی صورت میں مل رہا ہو وراثت کی صورت میں مل رہا ہو ہر ہر موقع پر حلال کا تعین کرنا ضروری ہے کہ جو مال ہم تک پہنچ رہا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف جو آ رہا ہے جو انتقال ملکیت کا معاملہ ہے آیا کہ ایک مال ہم تک جو پہنچا ہے کیا وہ حلال طریقے سے پہنچا ہے حلال سبق سے پہنچا ہے یا وہ خود مال حلال حیت پر اور حلال چیز پر مشتمل ہے یا نہیں ہے ان سب چیزوں کا تعین کرنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ صرف ان مسائل پر مشتمل ہیں جو حلال و حرام کے گرد گھومتے ہیں وہ خید و فروخت ہو وہ اجارہ یا معاہدہ کرایہ کا معاملہ ہو پارٹنرشپ کا معاملہ ہو آریت کا معاملہ ہو قرض کا معاملہ ہو امانت کا معاملہ ہو کتب کے نہ جانے کتنے ایسے ابواب ہیں جن کے اندر لین دین کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان مسائل کی بنیاد یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہ کر لیا جائے جو حرام پر مشتمل ہو جس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال مال حرام کہلائے اور مسلمان کے لیے اس کا استعمال کرنا حلال نہ ہو یہاں دو طرح کے مسائل کا سیکھنا ایک مسلمان پر فرض ہے ایک تو وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی نوکری پیشہ ہے تو نوکری کے تعلق سے تجارت کرتا ہے تو تجارت کے تعلق سے اگر پارٹنرشپ کرتا ہے تو پارٹنرشپ کے تعلق سے دوسروں کو قرض دیتا ہے تو قرض کے تعلق سے کسان ہے تو زراعت کے تعلق سے اگر یہ آدمی ایسا ہے جس کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں تو امانت کے تعلق سے اس کے ذرائع آمدنی یا مالی لین دین کے جو بھی شبہ جات ہیں جو جس فیلڈ سے متعلق ہے اس کو اس فیلڈ کے حلال اور حرام کے مسائل سیکھنا فرض ہیں فقہی احکام سیکھنا فرض ہے کہ نہیں سیکھے گا تو کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے پر حرام کا مرتکب ہو سکتا ہے اپنی حلال آمدنی کو حرام بنا سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو حلال و حرام کے بنیادی مسائل ہیں بنیادی کانسیپٹس ہیں بنیادی تھیوریز ہیں کہ بھئی حلال یہ اس طرح کا ہوتا ہے حرام جو ہے وہ اس, اس طرح کا ہوتا ہے اور شبہات کے جو اموال ہیں وہ اس, اس طرح کے ہوتے ہیں ان مسائل کو ان مباحث کو ان مضامین کو بھی پڑھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے انہ علوم کے اندر امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے دوسری جلد کے اندر پورا حلال و حرام کے تعلق سے ایک باب نقل فرمایا ہے جس کے اندر روایات بھی ہیں احادیث بھی ہیں اقوال بھی ہیں تقسیم مندی بھی ہیں تقوے کے تعلق سے بھی مختلف جو ہے وہ تقسیم مندی ہیں آپ اپنی اس فکر کو بیان کر رہے ہیں کہ جو فکر قرآن مجید فقان حمید کی ان آیات میں بیان کی گئی ہے کہ حلال و حرام کے تعلق سے ایک مسلمان کے سامنے کیا کیا چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے دوم کے اندر صفحہ نمبر 341 سے لے کر پانچ سو سڑسٹھ تک تقریباً دو سو چھبیس صفحات میں حلال و حرام کے مسائل روایات تقسیم شبہات تقوا اور ان چیزوں پر گفتگو کی ہے بہت بہتر ہوگا کہ ہم کم از کم اس بھاپ کا مطالعہ کریں ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارے اقابرین نے اس حوالے سے ہماری کیا تربیت فرمائی ہے نبی اکرم علیہ صاحب وسلام کی حادثہ طیبہ کیا کہتی ہیں صحابہ اکرام علی مردوان کے معمولات کیا رہے ہیں چند روایات میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں نبی اکرم علیہ سات السلام نے اشاد فرمایا کل اللہ من الحرام فالنار اولا بھی ہر وہ جسم جو پرورش پائے حرام مال سے تو آگ ہی اس کے زیادہ لائق ہے ایک اور اشاد سرمایا ملم یوبال منع نق تصب جو اس بات کی فکر نہیں رکھتا کہ مال کہاں سے کمایا ہے اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل کرنے میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرے گا ایک اور حدیث پاک میں شاط فرمایا گیا العبادت اشرۃ اجزاء عبادت کے دس حصے ہیں اور جس میں سے نو حصے ایسے ہیں جن کا تعلق طلب حلال سے ہے ملازہ کیجئے حلال کی کتنی اہمیت ہے ایک اور روایت میں نبی اکرم علی سات وسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس سے سلا رحمی کی یا صدقہ کیا یا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ عزوجل اسے اس سب کے ساتھ اس مال کے ساتھ جہنوں میں داخل کر دے گا آج بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیریٹی چلا رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کے پیچھے جو آمدنی ہوتی ہے جہاں سے انہوں نے مال کمایا ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے ساری عمر گانے گائے ہوتے ہیں اور پھر پیسہ جمع ہوا اسے چیریٹی قائم کر لی وہ تو مال حرام تھا اگر کوئی توائف تھی ساری عمر اس میں پیسہ کمایا اور پھر وہ چاہتی ہے کہ اس سے وہ چیریٹی کرے ایک چیرٹی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ پاک ہے پاک مالک قبول فرماتا ہے اور علماء نے تو بہت سخت آکام بیان کیے ہیں کہ جو حرام مال سے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا چاہے حرام مال سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ مال جو اللہ کے ہاں ردی ہے ناپاک ہے گندگی سے پور ہے اس سے اللہ کی مندی حاصل ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے علماء نے کفر تک کے حکام میں کی کیے ہیں اس مسئلے کے تعلق سے حضرت صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ ہوں کہ ورا اور ان کی کرامت کے تعلق سے ایک مسئلہ ایک واقعہ جو ہے محدثین نے نقل کیا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جو کچھ کما کر لے کر آتا تھا ایک دن وہ دودھ لے کر آیا دودھ آپ نے نوش فرما لیا آپ کی فراست تھی آپ نے غور کیا کہ کوئی مسئلہ ہے اسے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے تو اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں میں کہانت کرتا تھا یعنی نجومی تھا اور میں نے کسی بندے کے لیے کوئی خدمات انجام دی تھی تو اس نے جو ہے وہ آج مجھے کچھ دیا ہے دودھ دیا ہے یا آمدنی دی ہے علم تو اس نے کچھ مجھے دیا ہے تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تو وہ جو مال تھا وہ مال حرام تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ ہو اپنے منہ میں انگلی ڈالتے ہیں اور کہہ کرتے ہیں اور اس دودھ کو نکال دیتے ہیں اور نکالنے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی باررضا میں عرض گزار ہوتے ہیں اے اللہ جو کچھ رگوں نے اٹھایا آنتوں میں مل گیا میں اس سے معذرت خواہ ہوں میں جو کچھ کرتا تھا وہ میں نے کیا اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے مال حرام کی کتنی خباصت ہے آج تو ہم جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں نجومیوں کو اور ان کو ایک معاشرے کا کریکٹر بنا کر ہم نے پیش کیا ہوا ہے ہر مشکل مرحلے ہر جو ہے اہم موقع پر وہ جو ہے وہ کھیل تماشے ہو رہے ہوں وہ الیکشن ہو رہے ہوں وہ جو ہے کسی حلقے میں کوئی اہم چیزیں جاری ہوں کسی کی شادی بیاہ ہو رہی ہو فوراً جی میڈیا پہ بلا جاتا ہے آئیے جی بتائیے آپ کیا کہتے ہیں کیا ہوگا کیسا ہوگا کیوں ہوگا تو کوئی آ, چھپکری لے کر آتا ہوگا تو کوئی چمگادڑ لے کر آتا ہوگا تو کوئی بندر لے کر آتا ہوگا تو کوئی ہاتھی تو کوئی سانپ تو کوئی کیا تو کوئی کیا تو کوئی پتے تو کوئی تاش تو کوئی کیلینڈر تو کوئی جو ہے وہ چشمہ جو ہوتا ہے گوگل چشمہ وہ طرح طرح کے بیروپیے جو ہیں, وہ یہ ناجائز طریقہ اختیار کر کے یہ حرام ذریعہ روزگار اختیار کر کے اس پیشے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ حرام شعبہ ہے یہ قہانت جائز تھوڑی ہے نجومی اور اس طرح کی خبریں دینا یہ جائز تھوڑی ہے بہت سارے اس کے اندر سب تقام موجود ہیں اور جس طریقے سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کی جو اہمیت ہے وہ بڑی زیادہ ہے زیادہ سال بن عبداللہ رضی اللہ تو رنو فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کے اندر نجات ہے نجات فی فیثلاسا اقل الحلال ادا الفرائض والاقتداء اقتدا بن نبی حلال, کما حلال کھانے میں فرائض کو ادا کرنے میں نبی اکرم علیہ صلاح و السلام کی سنت پر عمل کرنے میں ان کے اندر جو ہے وہ نجات انہی کے اندر ہے اگر کوئی حلال چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ نجات کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر لیتا ہے آئیے اگلے طرح بڑھتے ہیں آیت نمبر ایک میں فرمایا گیا ولاب خطوط شیتون شیتان کی پیروی نہ کرو ان نہ مفت سرین نے بڑی ہی تفصیلی گفتگو کی ہے اس آیت مبارکہ کے تعلق سے شیطان کے مکرو فریب کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے وہ کیا سات چیزیں لازمی میں جو شیطان کرتا ہی کرتا ہے وہ بھی بیان کی ہیں قرآن مجید فقان حمید نے کہاں, کہاں کہاں کس کس موقع پر شیتان کا جو شر ہے اس کو مختلف آیتوں میں بیان کیا ہے بہت تفصیل طلب چیزیں ہیں میرے نظر بھی ہیں لیکن وقت کم ہے صرف ایک تقسیم مندی عرض کروں گا تفصیل رول بیان میں فرمایا گیا کہ شیطانی وسوسے چھ درجے کے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ ایمان سے ہٹ کر کفر ارت... کفر اختیار کر لے یعنی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندہ کسی طریقے سے کافر ہو جائے دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمان کو گمراہی اگر وہ مسلمان رہتا ہے تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے گمراہی اور بدعقیدگی اور بدعات میں مبتلا کر دیا جائے اس لیے کہ فساد عقیدہ جو ہے وہ گناہوں سے بدتر ہوتا ہے اگر وہ اس میں ناکام رہتا ہے تو یہ کوشش ہوتی ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کو گناہ کبیرہ میں ملوث کر دے اور اس کی ہلاکت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرے چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کے اندر مشغول نہیں ہوتا پھر بھی شیطان نیک آدمی کو اس بات پر رکساتا ہے کہ وہ چھوٹا موٹا گناہ کر لیا کرے اور وہ چھوٹا موٹا گناہ کر کے ہلاکت میں بعض اوقات پڑ جاتا ہے اس لیے کہ ایک چنگاری بھی آگ ایک چنگاری بھی گھر کو جلا دیا کرتی ہے اور اگر وہ اس سے بھی بچ جائے تو متقی ہو پرہیزگار ہو پانچواں درجہ یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار آدمی کو فضول کاموں میں لگا دیتا ہے تاکہ جو ثواب کے ذرائع ہیں وہ اختیار نہ کر سکے اور اس کے نام اعمال میں ثواب داخل نہ ہو سکے اور اگر وہ یہ بھی نہ کر پائے تو پھر کیا کرتا ہے چھٹا درجہ یہ ہے کہ افضل کام کے مقابلے میں مفضول کام پر لگا دیتا ہے یعنی کم افضل کام پر لگا دیتا ہے مثال کے طور پر کوئی عالم ہے مفتی ہے بجائے اس کی کہ وہ خدمت دین کرے دین پڑھائے دین کو پھیلائے دین کی تشریح کرے قرآن حدیث سنت فقہ ان مسائل کو بیان کرے جو اس کا ایک حق ہے اور اس کا ایک منصب ہے اس کے بجائے سے عبادت پہ لگا دیتا ہے وہ بند کمرے میں خلوت نشیوں کو عبادت کر رہا ہوتا ہے افضل کے مقابلے میں مفضول پر عمل کر رہا ہوتا ہے غرض یہ ہے کہ شیطان کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا ان نہم عدو مبین کھلا دشمن ہے بالکل اس کی دشمنی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں تیاری کی جائے بچنے کی تدابیر اپنائی جائیں بچنے کی کوشش کی جائے کس طرح اپنائی جائیں کیسے کی جائیں اس کا تفصیلی بیان ہمارے عرمان کتابوں میں کیا ہے اگلا ہمارا موضوع یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اشاط فرمایا آیت نمبر 172 سو بہتر میں وشکر تم یا ہوتا عبدون. کہ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ آئے تمارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤ نعمتیں استعمال کرو اس کے مقابل میں شکر کا حکم دیا گیا ہے کہ شکر بھی عبادت ہی ہے اگر تم طریقہ عبادت پر چلنا چاہتے ہو تو پھر نعمتوں کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کا مستحق ہے یعنی بندے اس کا شکر ادا کریں تو لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے عبادت کیا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم